جراثیموں کے اثرات آب ہوا کے اثرات بری صحبت کے اثرات ایکسیڈنٹ کے اثرات لڑائی جھگڑے کے اثرات یہ تمام باتیں ایسے لقائق ہیں جن کا انکار کوئی بجی شعور نہیں کرتا لیکن اگر گرامی قدر ان حقیقتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت, بہت بڑی حقیقت ایسی ہے جس کے بارے میں لوگ تدب کا تشہیش کا شک و شبہات کا شکار ہیں حالانکہ اس کے اثرات بھی اتنے ہی قطری اتنے ہی یقینی اور اتنے ہی برحق ہیں جتنے اثرات کسی حادثے کے کسی جراثیم کے کسی لڑائی جھگڑے کے ہماری زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر اس کے اثرات ہماری زندگیوں کے پر مرتب ہوتے ہیں میرا مطلب گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کو اور معاشرے کو نظر انداز کرنا میرے صدور کرنا کہ شاید ان تمام معاملات کے ہماری زندگی کے اثرات مرتب نہیں ہوتے یہ انتہائی بڑی کوتا انتہائی کا انتحائی فہمی قبیل اور کتاب سنت کے مفاہیم اور متون سے دوری کی وجہ سے تصور پیدا ہوتا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ معاشار کم یہ مصیبت امیما قصبت کوئی بھی مصیبت جو ہماری زندگی میں آتی ہے درحقیقت ہماری برائیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور اس حقیقت کا ذکر خطبہ بائے مصونہ کے اندر بھی یوں کیا گیا ناؤ زب اللہ شرور ان کو سینا سلیح امالینا اللہ ہم ترین پناہ کو طلب کرتے ہیں اپنے لفظ کی شرارتوں سے اور اپنے امال کی برائی سے کہ ہم نے ایسے امال کیے ہیں کہ ان کی برائی کے سراپ یقینی ہیں لیکن اللہ تبارک بارہ ہم آپ کی پناہ کو طلب کرتے ہیں اسی طرح عملہ وبارک و کارہ کے حدیب حضرت محمد قریب صلاح جوال علی و وسلم نے سید استفان بڑھنے کی تنقید کی ہے جو صبح کے وقت پڑھتا ہے اگر مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے وہ جنتی ہے اور اگر مغرب کے وقت پڑھے صبح سے پہلے انتقال ہو جائے پھر بھی جنتی ہے اس کے اندر کس بات کا کیا گیا اللہ عن کا بی خلق کر دی وانا د کا وانا کا کا اللہ کا وادی کا مستا تو آشر ماسنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں کیا گویا کہ اللہ تبارک ایک مرتبہ پھر اسی حقیقت کی طرف ہماری توجہ کو دور کروا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم بدعملی کا اتکار کرتے ہیں برے کام کا احتکار کرتے ہیں اس کے نتائج ہماری زندگیوں کے اندر محالہ طور پہ ضرور ظاہر ہوتے ہیں حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ انفرادی گناہوں کا ذکر کیا وہاں پر اجتماعی گناہوں کی حقوبت کا اور ان کے نتائج کا بھی ذکر کیا اور ارشاد ہوا زہر الفساد فی بھر البہر بما کا سبق الناس۔ ناس کہ خشکیوں اور تلیوں کے اندر انسانوں کے نامہ امال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے وہ فساد کس قسم کا فساد ہے اس کی ایک جھلک اللہ مبارک و تعالیٰ نے چودھ میں پارے میں بیان فرمائی زارا بلام مسلم کریتن کانت امین مطمئنہ اللہ ایک بسی مثال دیتے ہیں جس کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا امان اور اقمین یہ اللہ مبارک تعالی کی بہت بڑی نعمتیں ہیں آپ کے سامنے دنیا اسلام کے اور موجودہ عصری جتنے اثر میں ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر دیس ہر دیار ہر وطن اس وقت امن کی تلاش کے اندر ہے اور جہاں بد امنی کی کیفیت پیدا ہو جائے وہاں پر سکون قلب جو ہے وہ بھی ساتھ عبارت ہو جاتا ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی محرومی کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اطمینان موجود نہیں ہوتا لیکن اللہ ربار و تعالیٰ نے ایسی بستی کا ذکر کیا ہزارہ بدلہ اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا اور ان کے بعد دوسری بڑی نعمت جو امن اطمینان کے بعد اللہ تبارک مطالعہ کی یقینی بہت بڑی عطا ہے یہ آتی تھا رسوہ کھلی مکانی اس بستی کے لوگوں کو ہر جگہ سے ادر مل رہا تھا کھانا بھی مل رہا تھا پینا بھی مل رہا تھا جس قسم کی عرت کی تمنا ان کو ان کے دل میں جس طرح کی امنگ پیدا ہوتی تھی اللہ و بالا ان کو غرم دیتے تھے اللہ تبار بالی اس مسیح کے حالات کا ذکر کرتے ہیں اور لمحہ رکھ کر کے ٹھہریں گے اللہ تعالی بک نے اپنے قصور اور اپنے قانون کا ذکر قرآن مجید منو کیا ذاری کا بھی اللہ لم وری متن کو بھی اللہ تبار بال کسی بستی کے یا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک متوین نہیں کرتے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتے جس وقت لوگ جس وقت تک لوگ اپنی بدامالیوں کی وجہ سے اور اپنی کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں بنا لیتے کہ اللہ تبارک و بعد خود ان کی نعمتوں کو چھین لے اللہ تبارک و بالا فرماتے ہیں ضالی اللہ قومی اللہ نعمتوں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کسی قوم کے لوگ خود اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی بنیاد نہیں رکھتے وہ بسی بس جس کا رکت کی اللہ کم الحاکمین نے کیا زارا بلّا کلی مکان اللہ نے امن بھی دیا اطمینان بھی دیا رزق بھی دیا اب دیکھیے کیا ہوتا ہے فرقہ پر ابی اللہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں پھر کیا ہوا اللہ تبارک نے ان سے امن کو چھین لیا، ان کے پر خوف کو مسلط کر دیا اور ان سے رزب کو چھین لیا اور ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا تو حضراتی اگر یہ بات بالکل باتیں ہوتی ہے کہ انفرادی اعتبار سے بھی ہماری زندگیوں میں آنے والے سلمات اور اشکیلاد کا تعلق ہماری سیاحت کے ساتھ ہے اور اس حمای سطح کے اوپر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں ان نعمتوں کے چھن جانے کا تعلق بھی ہماری بدعمالیوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ میرے رب نے سمر کا اعلان فرما لیا لائن شکر تم لا زیدن والا تم انا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور اگر تم نے کپران نعمت کیا میرا شریف ہے مَا يَفَلُ بِي و اللہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے انسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ایسے حالات کو پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت چھن جاتی ہیں رحمت اس سے ڈوب جاتی ہیں برکات اس کی زندگی سے اٹھ جاتی ہے اور یہ تو دنیا کے اندر نتائج ہیں آخرت کا نتیجہ کیا ہے بلا من کا خالدون جس نے برائیوں کو کمایا بلا من سب سی و حد بھی حقیت ہو اور اس کی برائیوں نے حاطہ کر لیا وہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی کا آسان بنا دیتی ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ پرور عالم نے کہاسنا فاسن ہو لسرا جس نے اللہ کے راستے میں دیا تقوی کو پیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی فاسان یس اللہ اس کے لیے آسان راستے یعنی جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے کرزب ابل گھسنا فاسان یس ہو لسرا اور جس نے بغل کیا اور جس نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے چہرے کو موڑا جس نے کرزب بل جس نے سچی اور اچھی بات کو لا دیا گرامی قدر انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ آئندہ آنے والے گناہوں کی تمہیر بن جاتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک بالیٰ نے کلام حمید میں کئی کبیرہ گناہوں کے اوپر چلنے سے نہیں روکا بلکہ ان راستوں سے بھی روکا ہے جو ان گناہوں کے قریب لے کے جانے والے ہوں چنانچہ رشاد ہوا بلا زنا زنا کرنے کا منع دل دل دل نہیں روکا. زنا کرنے سے اللہ نے نہیں رکھا بلکہ ان راستوں سے اور ان مقدمات سے بھی انسان کو روکا جو انسان کو زناکاری کے قریب کرنے والے ہوں ہر رات گرامی قدر در حقیقت انسان کی اپنی بادامالیاں ہوتی ہیں جن کے نتیجے کے اندر انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک بالا کی ناراضی کو مول لے لیتا ہے بلا من کا سب واحت خالدون جس نے برائی کی اور ہر برائی کے بعد دوسری برائی کرتا رہا حالانکہ برائیوں کو بٹانے کا طریقہ بھی نل ہسن آتی اس بے شکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں اور بے شک ہر برائی کے بعد نیکی کرنے کے نتیجے میں انسان کو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے اور انسان شیطان کی شرارتوں سے دور ہوتا ہے لیکن جس کا ضمیر مر چکا ہو اور جس کے دل کے اندر سے نیکی اور بدی کی جو حص ہے اس کو پہچاننے کی صلاحیت گناہوں کی وجہ سے مٹ چکی ہو کہ میرے رب نے ہمارے اندر ہر بندے کے اندر اس حسیص کو وزیر فرما دیا کہ وہ نیکی کو بھی پہچانے اور برائی کو بھی پہچانے, کو بھی پہچانے اللہ تبارک نے نفس انسانی نیکی کی حس کو بھی بدیت فرما دیا اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بدیت فرما دیا قد افلا امن زکاہا وہ کد خواب امن کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس پوتر بنا لیا جس نے اپنے نفس کو طاہر و متحر بنا لیا وہ قد خواب امن اور ناکام وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا چنانچے جہاں پر زندگی کے اندر برائیوں کے نتائج بدعمی کی شکل میں اطمینان کے چھن جانے کی شکل میں خوف کے آ جانے کی شکل میں بھوک کے مسلط ہو جانے کی شکل میں نکلتے ہیں اسی طرح برائیوں کے کنٹینیوس سرکل کے اندر مبتلا ہونے کے نتائج آحرت کے دن جو ہے وہ عذاب علیم کی شکل میں نکلیں گے مالگ کائنات جو ہے وہ عدل بھی فرمانے والے ہیں اور احسان بھی فرمانے والے ہیں چنانچے جہاں پر مالک کائنات نے کلام حمید کے اندر قیامت دکھا جس کا دایا پلڑا وہ جنتی ہے جس کا دایا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہے لیکن میرے رب نے کو کو کو قائم ہے اور اللہ تبارک والے نہیں ہیں لیکن انسان خود ہی اپنے پر ظلم کرنے والا ہے نتیجہ یہ نکلے گا وہ جو میزان عدل ہے کہنے کو لیکن حقیقت میں میزان احسان ہے کہ جس کے اندر ہر نیکی کو دس ادرف دیا جائے گا اور ہر گناہ کو فقط ایک ہی سزر دیا جائے گا اور اس احسان عظیم کے باوجود بھی جس کا دایا پلڑا ہلکا ہو جائے گا مالکِ کائنات پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر اتار دیں گے اور جہنم کی کیفیت کا عالم کیا ہے جہنم کی چیح و چنگاڑ کا عالم کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام حمید کے مختلف مقامات کے اوپر اسی زبردست چیو جی پکار کا ذکر کیا اور اس کے غصے کے ساتھ پھٹ والی کیفی یاد کا ذکر کیا اور اس کے حل میں ایک ہی واحدم ایک موت سے کام نہیں چلے گا بلکہ کئی موتیں مانگو لیکن نتیجہ ایک ہی نکلے گا لا يموت کہ وہاں پہ انسان نہ زندوں کی مانند ہوگا نہ مربت کی مانند یہ جو سارا سفر ہے دنیا کے اندر اقربت کا سفر اور آہرت کے اندر جہنم کے انگاروں میں جانے کا سفر اس کا نتیجہ ایک ہی بات ہے انسان کے اپنے گنا ہے اپنی ہی سیاحت ہیں اپنی ہی نافرمانیاں ہیں. اب یہ نافرمانیاں جو آہرت کے اندر جہنم کے انگاروں کو سمیٹنے کا سبب ہیں اور دنیا کے اندر اکوبت کو لانے کا سبب ہے ان سے نکلنے کا نتیجہ ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں کئی راستوں کا ذکر کیا اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی طریقوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے انسان گناہوں کی اقوبت سے بچ سکتا ہے سر دس ان میں سے تو سب سے بڑا راستہ اور سب سے واد راستہ ہے اس کا کے سامنے کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا وہی پروردگار عالم جو انسان کے گناہوں کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر تکالیف کو پیدا کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو قانون محلت کے نتیجے میں محلت دے کر اس کی اقوب کو آہرت تک ملتوی فرماتے ہیں اور انسان یہ گمان کرتا ہے شاید میرا مالک جو ہے وہ میری معاذ اللہ معذ اللہ بے خبر ہے لیکن اللہ تبارک مطالعہ جو ہے اس کی ہر ہر فیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ شفقت اور رحمت کا مداح کرتے ہوئے عارضی طور پہ مہرت نہیں دیتے بلکہ انسان کو معاف بھی فرما دیتے ہیں چنانچہ کلام حمید کلر اللہ تبارک بالیٰ نے معاشرے کے بڑا خوبصورت انداز میں ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں یہ بڑا نیک وکار ہے لیکن بیمار ہے وہ بڑا پوسدار ہے بڑا ظالم ہے بڑا حرام لیکن سکون میں ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حقیقت کو بھی کلام اللہ میں واضح فرما دیا للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہر جو کچھ زمینوں میں ہے وہ دوافی گم یو حاصل کمبل کسی چیز کو کسی گناہ کو کسی بدعملی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ کیا ہے اور کئیوں کی غلطیوں فرما لیتے ہیں چنانچہ آپ کسی کو مصیبت دیکھتے ہیں اور کسی اللہ تبارک بالا کی نافرمانی کرنے والے کو سودا حال دیکھتے ہیں میں چمڑے کی کوئی بات نہیں عین ممکن یہ ہے اس کے لیے اللہ نے محنت کے راستہ وہ کھولا ہو اور اسی عقبہ کو آخرت تک منتبی کر دیا ہو اور عین ممکن یہ ہے کہ پروردگار عالم غفار و غفور نے اسی کسی نے کی بداصستی اس خطا کو معاف کر دیا ہو حضرات گرامی قدر لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی ایک بات سے کسی ایک لمحے سے غافل ہو لا یذن ربی ولا ینسى حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کے تا ہمارے آبا سے لے کر ہر ہر عہد کے ہر ہر انسان تک میرا رب کسی کی زندگی کے ایک لمحے کو نہیں بھولا میرا پروردگار عالم کسی کے گرتے ہوئے آنسووں کو نہیں بھولا میرا پروردگار عالم کسی کو ہنستا دیکھتے ہوئے نہیں بھولا حضرات گرامی قدر ہم اپنے بچپن کے لمحہات کو بھول گے لیکن پروردگار عالم ہمارے بچپن کے لمحہات کو نہیں بھولا ہم اپنی تہجد گزاری آن والے آنسوؤں کو بھول گئے لیکن پروردگار عالم ان آنسوؤں نہیں اور ہم اللہ تعالی کے راستے کے اندر ذکر اللہ کرتے ہوئے شاید اپنی ذکر کی مقدار کو بھول گئے لیکن پرور عالم ہمارے ذکر کی مقدار کو نہیں بھولا لاجی ملا جنسا پردگار عالم کسی کی ایک زندگی کے ایک لمحے کو نہیں بھولتے کسی کی زندگی کے کسی ایک بکت اور ایک گھڑی کو نہیں ینسا, اللہ نہ ہیں, نہ بھولتے ہیں نہ جب تو ہی کی دعوت لے کے آئے تو فراؤن میں اپنی قوم کے لوگوں کو سید نہ سے برگسہ کرنے کے لیے پاس کہے تھے ہم آپ بال قرون جو قدر بزرگ ہو چکے ہیں ان کے انجام کے بارے میں موسا کیا کہتے ہو تو سیدنا موسیٰ نے سمر کا اِن بھی اِن کتاب کا علم پرور کے پتا ہے اس کو سانسوں کا پتا ہے اس کو دل کی دھڑکنوں کا پتا ہے تو بات کرو اور تم لمحوں کے پر مہر تمہارے کی کو ہے مزید واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں اللہ دوبارہ عالم کیا ہے اللہ تبارک نے دنیا کے اندر سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا اور سینکڑوں جنگلات کے اندر کروڑوں اربوں درختوں کو پیدا کیا اور اربوں درختوں کے پر میں رب نے خربوں پتوں کو پیدا کیا اللہ ہی ان کے حوالے سے فرماتے ہیں شاخر مدد ہے مرکز ان عرب و کھربوں پتوں میں سے جب ایک پتا بھی زمین گرتا ہے میں جس نے سیاروں کو بنا دیا اور ہر ستارے کے اندر ایک سینڈری فیوبل یعنی مرکز مائی قوت کو پیدا کیا اور دوسرے ستارے سے اس کے ٹکراؤ کو بچانے کے لیے مرکز گریز یعنی فورس کو پیدا کیا اس نے مرکز مائی قوت کے ذریعے کروڑوں اربوں کی تعداد میں گھومنے والے ستاروں کے لیے مداروں اور محوروں کو تیار کیا اور دوسرے ستاروں سے کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے فیوگل فورسز کو پیدا کیا میرا رب جو پوری کائنات کے اندر تنہا و ہے میرا رب جو کئی کائنات ہے اور کائنات کے ہر ہر فرد کو سنبھالنے والا اور کائنات کے اندر ہر ہر مقام کے پر نظر کو رکھنے والا اور کائنات کے اندر ہر ہر جگہ پہ تصرف فرمانے والا ضرورات کا تصور والا اللہ تبارک و بال کیوں کا سرو فرمانے والا اللہ پرستوں انسان و جات فرمانے والا اللہ تبارک و اعالا اور اس کے افعال کی وسط عالم کیا ہے اور رات کے امام کی قدر وہ خود اعلان فرماتا ہے وہ نبی صبر قوم میں رحم کی کے اندر ہر انسان کی چہرے کو پینٹ کرتا ہے اور مصور بھی تصویر کو بناتا ہے لیکن مصور کو تصویر بنانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مصور رنگ سے تصویر کو بناتا ہے مصور روشنی میں تصویر کو بناتا ہے اور مصور جو ہے ٹھوس کینوس پہ تصویر کو بناتا ہے اگر اپ یہ بات کہیں مصور پانی یا ہوا میں تصویر کو بنا دے یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ یہ بات کہیں مصور رنگ کے بغیر تصویر کو بنا دے یہ ہو نہیں سکتا اور اگر آپ یہ بات کہیں مصور اندھیرے میں تصویر کو بنا دے یہ ہو نہیں سکتا لیکن مصور نے تصویر کو بنایا رنگ کے ساتھ بنایا روشنی کے ساتھ بنایا ٹھوس کینوس کے ساتھ بنایا لیکن مصور کی تصویر تھڑکنا بھی نہیں جانتی سوچنا بھی نہیں جانتی بولنا بھی نہیں جانتی شعور و فکر سے بھی قاصر ہے دھڑکتا ہوا دل بھی اس کے پاس موجود نہیں لیکن میرے پرور عالم نے سولڈ تصویر کو نہیں بنایا بلکہ پانی کے قطرے پہ کو بنا دیا اور روشنی نہیں بنایا بلکہ وہ بھی تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اللہ تبارک اللہ نے جس وقت اس کو فرمایا حضرت گرامی قدر جس نے اندھیرے میں پینٹ کو کیا جس نے روشنی کے بغیر پینٹ کو کیا جس نے رن کے کیا جس رنگ کے بغیر پینٹ کو کیا جس وقت تو انسان پیدا ہوا وہ دھڑکنا بھی جانتا تھا وہ رونا بھی یاندہ تھا اور حضرت گرامی قدر غلط ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کو تصویر کو شعور بھی عطا فرما دیا اکل کے دیور سے بھی اس کو نواز دیا دھڑکتا ہوا دل بھی عطا فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ماں کے پیٹ سے نکلنے والے کو اپنی موراد کبھی پناہ مت لا دیا اس کو ایسا ایسا چلنے اور بڑھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دیا لیکن انسان کی نادانی کہاں گیا ہے یا یعلم الانسان ما ذر کا رب گل کریم اللذی خلقک فسوا کا فعدلت لیکن جب یہ بڑا ہوا جب اس کے ہاتھوں میں قوت پیدا ہوئی جب اس کے پاؤں کمرے چلنے کی صلاحیت سجد پہلا ہوئی جب اس کی شعور و فکر کا دروازہ کھل گیا اس نے کیا کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات سرور ودانی کو پیار کیا اور اللہ کے لیے پوری طرح کی مثالوں کو دینے لگا مائی یحییل نظام واہیرم ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا جب یہ برادہ بن جائیں گی اور یہ باتیں کہنے لگا ایاحسبل انسان وللنجم ایزاما یہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع کون کرے گا اللہ نے فرما دیا ایاحسبل انسان وللنجم ایزاما انسان تو یہ سوچتا ہے شاید میں ہڈیوں کا جمع نہیں کر سکتا بلا قادری نا بنانا لیکن میری کا عالم یہ ہے کہ انسان کی ہڑیوں کا کو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے میں ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کے پر قادر ہوں بالا قادرینا الان نو انسان کے اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ کے پر ایسی لکیروں کو پیدا کیا کہ آج کل کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر ڈینٹیفیکیشن کا انسان کے ہاتھوں کی لکیریں ہیں ادھر فنگر پرنٹ ضبطا ہے ادھر پورا کا پورا اس کا شیڈول اس کی شناخت کی علامات سامنے ا جاتی کو پتہ تھا اللہ تبارک بنائی گا اللہ فرماتے ہیں اور تو سوچتا ہے میں تجھے دو جی دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیا جس نے کیا. کیا غیر موجودگی سے موجود کے اندر تبدیل کیا. کیا اس کے لیے دو جی دوبارہ زندہ کرنا کچھ تقدی حاجت مشکل خشا حاجت روا مشکل خشا قید دلامہ اقتصادی نہیں تحریر حضرات گرامی قدر حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا جو نظام بنایا ہے اس میں موجود اکاؤنٹیبلٹی کابارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتابت کرنے والے دو عزت دار فرشتوں کو مقرر کیا جو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں اور فرشتے تو صرف ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک ان فرشتوں کے بغیر بھی ہمارے حالات کو جانتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا انسان اللہ تبارک کی میں آئے گا اللہ تب چاہرزی ادا کی ہے جس نے آج سے پہلے ادا کی تھی بناچے اس بات کی توقوں کو بالکل نہ رکھیے اور اپنے ہیدن سے اس خیالے خام کو باہر نکال دیجئے ان هو الیمم ذات السرور وہ جاننے والا ہے وہ اپ کے لمحے لمحے کی hatalon کو اور ان کی کوتاہیوں کو جاننے والا ہے وہ علیم بھی ہے وہ لام بھی ہے وہ عالم الغیب و شہادہ بھی ہے اس سے بڑا کوئی علیم نہیں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں اور وہ اپنی ہر چیز کو اپنے تمام کے تمام بندوں کی ہر کو ہر کو دیکھنے والا ہے وہ ظالموں کے ظلم کو دیکھ دیکھ رہا ہے, وہ مجرموں کے جرائم کو دیکھ رہا ہے وہ شباروں کی کو دیکھ ہے ہے ہے جو اتنا بڑا ہے, جو اتنا بڑا بڑا آسانی کا ایک راستہ کھول دیا حضرات گرامی قدر انسان۔ اپنے جیسے چہرے والے انسان کو معاف نہیں کرتا اور کئی مطلب بھائی اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا کئی مطلب شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا کئی مطلب باپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتا لیکن وہ جو ہر کسی کو پیدا کرنے والا اور ہر کسی کو حیاب کا جوہر عطا فرمانے والا دھڑکتے ہوئے دل سے نبوانے والا دیکھنے والی آنکھوں کو عطا فرمانے والا اس کے فضل عظیم کا کیا ہے کی رحمتیں کاملا کا علم کیا ہے اور اس کے فضل بے پناہ کا, کیا ہے؟ یا کا کیا ہے؟ اس نے سمر کا اعلان میرے بندوں جو اپنی جانوں کے ظلم کر چکے ہو میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا کتنی بڑی بات ہے کہ وہی گناہ جو آخرت کے اندر ناکامی اور نامرادی کا سب سے بڑا سبب ہے اور وہی گناہ جو میری زندگی کے اندر میری بیماریوں کا سبب ہے اور وہی گناہ جو میری زندگی کے اندر میرے غربت و افلاس کا سبب ہیں اور وہی ذمور گناہ جو میرے خوف کا سبب ہیں اور وہی گناہ جو میری بے چینی اور بے کا سبب ہیں انہی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میرا خالق و مالک تیار ہے اور اس امر کا اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین اصرفوا علی انفسہم لا تکنم الرحمت اللہ اللہ اے میرے بندو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو میری رحمت سے نہ امید نہیں ہونا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور حضرات راتی گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں شرک جو کہ اکبر القبائر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کی اس بات کو اپنی بیٹے کے ساتھ کو اللہ نے کلام حمیق کا حصہ بنا دیا کہ اپنے بیٹے کو محاطر ہو کے کہا جی. تو سارے ہی بہت ہیں, سارے بڑے ہیں لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم کا مطلب عدل کے الٹ ہوتا ہے جو جس چیز کا حق نہیں ہوتا اگر آپ اس کو وہ تفیظ کر دیں گے آپ ظلم کا تقاب کرنے والے ہیں حضرات گرانی کے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں اگر آپ کو کسی علاقے کا کسی سب کا لگا دیں گے. آپ نے ظلم کیا ہے ایک آلی میں ہے میں کے اگر کو کو کو یہ اور اور اور اور اور وہ وہ, وہ سیدانیا ہی, اللہ ہی جنہ نار جس نے پر عالم کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے کیا جنت کو حرام کر دیا معا کو اس کے پر واجب کر دیا اور میرے رب نے سمر کا اعلان فرما دیا اللہ, اللہ, اللہ, بھی و بے شک اللہ دبارک جو پانی پالیف کے, پر اللہ کے پایا بھی بات کو سنا ہوگا لیکن ایک بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے وہ تو عیصانیہ تھی بد کردارہ تھی لیکن اس نے شرک نہیں کیا تھا واللہ ہے اگر اس نے شرک کیا ہوتا اور اسی کے پر اس کا خاتمہ ہو جاتا تو ایک کتے کو نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر نوا میں بسے والے لوگوں کے لیے پانی کے چشموں پر واب بھی کر دیتی اس کی وہ ہتا موف نہیں ہو سکتی تھی حضرات جیتے جی شرک maaf جو انسان جو ہے کروا سکتا ہے اگرچہ اس کے اوپر موت واقعہ ہو جائے تو انسان کا شرک نہیں ہوتا تعالی نے ایک مارا پوری انسانیت ہے کیا مومن و مسلمان کو مارا ہے اللہ دبارک و تعالی کا اعلان ہیں فجزاؤ جہنم اس کا جہنم کے دہتے ہوئے ہیں اس ٹھکانہ کے تبارکانا لمبا قیام ہوگا کلام کیا ہے لیکن کئی قدیم نے سال کی بات ایک دفعہ کا ساٹھ سال کی دفعہ کا, کا ذکر کیا کا کیا کیا قتل کا ذکر کیا. زنا کا ذکر کیا. اور ان دماغ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد کتنا خوبصورت اور دل فریب اعلان فرما دیا اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا إلا من آمن اللہ تم شرف کو کے آؤ تم قتل کو لے کے آؤ تم زنا کو لے کے آؤ اور اس کے بعد توبہ کو لے کے آؤ ایمان کو لے کے آؤ میں صالح کو لے کے آؤ میں تمہارے گناہوں کو معافی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرماتا حضرات اکرامی قدر سو بندوں کے قتل کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے نانانوے کو قتل کرنے کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا عالم نے میوسی کا ادھار کیا اس کو بھی قتل کر دیا اللہ کی رحمت کا طلب دار تھا اللہ ایک عالم کے پاس پہنچا اسے نے کاروں کی بستی کر جانے کی تلقین کی وہاں جانا عبادت کرنا ان کی صحبت کو اختیار کرنا تمہاری ہتائیں جو ہیں ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وا دے اور حضرات گرامی قدر نیک صحبت کا ذکر اللہ نے قران مجید کے دیگر مقامات کے پر بھی کیا واسبر نفس کا مال الذين يذكرون ربهم بالغاظب العشي اگر اپنے نفس کو صبر دینا ہے تو ان کی مجلس میں پیار کرو جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں اور ایک اور مقام پہ میرے رب نے سفر کا اعلان فرما دیا اللہ خلاو یومئذ بعدهم لبابنا دون الا المتقین قیامت کے دن جو ہیں انسان جو ہے ان کی اپس میں دشمنی پڑ جائے گی اگر دوستی باقی رہے گی اہل تقوی کی باقی رہے گی گا اور یہ بات کہے کو ہوتا کے یہ میں نے رسول <سؤال> راستے کیا ہوتا ہوتا اور میں نے نے اپنا کہ مجھے جو کےفل کر دی اللہ کی یاد سے جس وقت اللہ کی یاد کو میں بھانپنے کے قریب تھا پہچاننے کے قریب تھا یہ بری سو ہم گشراث ہیں کئی لوگ دہریے ہو گئے کئی ملحد ہو کئی بد عقیدہ ہو گئے کئی مرتد ہو گئے چنانچہ ہمیشہ ان کے اقاروں کی صحبت کو ترجیح نہیں چاہیے اسنان میں انسانوں کے تاقل نے جس نے سوے کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے اللہ کی رحمت سے نا امیدی دلائی تھی اس بستی کا چلتا ہے حضرات گرامی کائی بستی میں نہیں پہنچا پیغامی جل جاتا ہے خالق كل شئی فقط درهم تقدیرہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ساتھ اس کی تقدیر کو بھی اس کی زندگی کو بھی لکھ دیا اس کے کو بھی لکھ دیا مقدمہ پہنچا اللہ تبارک بالا نے کہا زمین کی پیمائش کرو جہاں سے فاصلہ کم ہے اس سمت کے فرشتے اس کو لے جائیں حضرات لیکن حقیقی بات یہ ہے فاصلہ کاروں کی بستی سے زیادہ تھا اور جہاں سے پوائنٹ آف ڈپارچر تھا وہاں سے فاصلہ کم تھا لیکن حضرات وہی پرور عالم جو جی اللہ تبارک و تعالی جو قیامت کا دن زمین کے اوپر وہی کرے گا وہ جب کا دن رہا اور زمین اپنے بھوجوں کو باہر نکل دے گی اور وہی پرور عالم جس نے دھوئیں کو زمین اور آسمان میں تبدیلی فرما دیا اور زمین اور آسمان نے اللہ کی کامل البے داری کے ساتھ اس کے سامنے سبمٹ اور سرنڈر فرما دیا اسی زمین کے اوپر میرے رب نے وہی گی اور میرا رب وہ جب اسرار اللہ کسی چیز کو تھا ہے کرنے کا بس وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے اللہ نے زمین کو سکھڑنے کا حکم دیا زمین جو اس کو لے کے نیکوکاروں کی بستی کا سکھڑ جاتی ہے جب بیماری سے کیا گیا نیکوکاروں کی بستی سے فاصلہ کم نکلا اللہ نے اس کو جلتلاے فرمایا سبحان اللہ حضرات گرامی قدر اسی طرح سیدہ شبیہ پیغام کا واقعہ بھی اپ کے سامنے ہے کہ برائی کرتے کا طور ہو گیا لیکن ضمیر نے اس بات کو قبول نہیں کیا حضرت رسول اللہ صلح صلح صلح صلح کی میں ہوئی کی یا رسول اللہ نہیں کے نبی پاک اور جائے اب تو حضرت شہور کا عالم کیا ہے ہمارے زمیروں کا علم کیا اور ہماری خود احتسابی کا ان کیا ہے ہم وہ گناہ کرتے ہیں رات کو بلا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ مذبب نبی گزر چکی ہے لیکن شبیب اپنی خطا کو نہیں بھولی اپنی کوتاہی کو نہیں بھولی اللہ کی نافرمانی کو نہیں بھولی اجروج المحشر کی حکومت کو نہیں بھولی پرسچے یوم حساب کو نہیں بھولی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو نہیں بھولی پروردگار عالم کی کبریائی کو نہیں بھولی اللہ کی عظمت کے احساس کو نہیں بھولی اللہ ای کا احساس سبھی باکل دل کے اوپر جمع ہوا ہے وہ پل رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے آقا نے کہا گناہ تو تو نے کیا ہے لیکن اس کی ابوبت بچے پہ نہیں آنے چاہیے جب بچہ کچھ ہو سنا کھانے کے قابل ہو جائے اس وقت آنا تو اس جنا کو تھمائے ہوئے چند مہینوں کے بعد بارگاہ رسالت میں میں حاضر ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا سے کپکپانے والی اور خوف خدا سے ڈر جانے والی اور اللہ تبارک و کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے احساس جو عورت کو حکم دینا زمین جائے لکڑی کے ساتھ مارتا ہے بالکل اجلا کر دیتا ہے جب اجلا کپڑا ہر قسم کی پھینٹی کھانے کے بعد انسان بنتا ہے بڑے بکار کے ساتھ میں داد ہوتا ہے اللہ طاہر ہے اللہ کچھ دور ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بلند ہے اس گناہ گاروں کی اس کی زیارت کر سکیں اللہ تبارک و تعالی نے حدود اللہ کو توڑنے والے لوگوں کے لیے اپنے سے ملاقات کی رائے رکھی ہے کہ ان کے پر اسلام کی حدوں کو لگا دیا جائے گناہوں کے اثرات کو ان کے وجود سے پاک اور صاف دیا جائے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بنیں اللہ اللہ اللہ نے میں میں گیا گیا جب مارے تو خون کا اور کی سے اپنے کپڑوں کے کی جلد جاتے, جاتے مجھے بھی ناباک کر گئی رحوف رحیم نے حضر بیاکا کریم نے جب سیف اللہ حارث بن بریید کے الفاظ کو سنا کا تڑپ اٹھے اور محبسین نے دو طرق سے سر واقع کو نقل کیا ایک الفاظ یہ تھے کہ حارث شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے اوپر دوسرے طرح میں الفاظ ائے کہ شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سارے گناہ کے اوپر ایسی کو تکسین کر لیا جائے اللہ سب کی hatalon کو معاف کر دیں گے مدرات گڈامی قدر چنانچے یہ فرصت کے یا ہمیں زندگی کے لمحات یہ عقل و شعور کی گھڑیاں میرے رب نے ہمیں دی ہیں ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ہم اپنی پیدائش سے قبل والے حالات کے پلٹ جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ ہمارے اوپر موت کو مسلط فرما دیں گے حضرات اگرام قدر موت کے بعد جب انسان جی اٹھے گا اگرچہ انسان کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا سفر جاری رہتا ہے یہ کچھ نیکیاں جو اپنی زندگی میں کی ہیں اور کچھ وہ نیکیاں جو لوگ دعاؤں کی شکل میں اس کو بھیجتے ہیں سب کا شکل میں اس کو بھیجتے ہیں لیکن اعمال کی بنیادی حیثیت اور بنیادی حقیقت وہی اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں بجا لاتا ہے جس وقت انسان کی زندگی اور اس کے اعمال کے برنانے کی کتاب واقعہ ہو جائے گا ایسے عالم کے اندر انسان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا حضرات گرامی قدر بچاؤ کے اور عذاب کے ان لمحات کے درمیان جو ہے انسان بڑا ہی پشیمان ہوگا بڑا ہی گھبرایا ہوا ہوگا اور اس کی تمنا ہوگی یا لیتنی کن دترابا میں کے ساتھ مٹی ہو چکا ہوتا مجھے دوبارہ جی کے مر کے دوبارہ جینا نہ پڑتا حضرات کام آنے والا ہوگا وہ توبہ ہوگی اور جس نے توبہ کر دی اللہ تبارک نے کہا تھا امام البالی من اللہ بھی نہیں کیا، حضرات جو ہے ان کو ڈلیوٹ کرنا اور ان سے نجات حاصل کرنے کا راستہ ہے میرے سورہ میں شمر کا اعلان فرما دیا مصیبت اللہ, اللہ و من قلبہ جو جو انسان کی رندگی میں آتی آتی ہے ہے ہے ہی کے حکم سے آتی ہے و من قلبہ ہو جو مومن و مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کو باہر کی تھی اس کو یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں وہ سمجھ جاتا ہے آج اگر میری تکالیف گڑا ہے تو اس کی بنیادی وجہ میری اپنی ہی بدعالییاں ہیں میری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں میری اپنی ہی سیئات ہیں میری اپنی ہی برائیاں ہیں ایسے عالم میں ان برائیوں سے نکلنے کے لیے بہت سی تدابیر موجود ہیں لیکن تدابیر میں سے بڑی تدبیر توبہ ہے توبہ ہی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری تدبیر یہ ہے استغفار کو کیا جائے اللہ سے مغفرت کو طلب کیا جائے اس سے بخشش کو طلب کیا جائے جب بخشش ہو گئی پھر کیا ہوگا فقل تستغفروا ربكم منه كان غفارا اللہ ہماری خامیوں کو ع اور اللہ کا گے میں بھی اضافہ باغات کو بھی آباد فرما دیں گے نہروں کو بھی نماز فرما دیں گے توبہ کا راستہ اللہ کے سامنے جھکنے کا راستہ اس کے سامنے گرگرانے راستہ سید العرب واللجم کی تدار ان کی پیروی کا راستہ اور ان کے اسوے سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے توبہ کا راستہ استغفار کا راستہ جس نے خلاصے کو تیار کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر بھی خوشحالی مل جائے گی دنیا کے اندر بھی عروج مل جائے گا من ملا صالحا من ذکر ان عونسا وهو مؤمن فلنحيینه حیاتن طیبتا جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو فلنحيینه حیاتن طیبتا اس کو ضرور پقیدہ زندگی لطا فرمائیں گے چنانچے پقیدہ زندگی کے حصول کے لیے خوشحالیوں کے حصول کے لیے آسودگی کے حصول کے لیے سبون زندگی کے حصول کے لیے پشمانیوں سے نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کر لیا جائے جو اس کو راضی کر لے گا اللہ تبارک بطالہ تکلیفوں کو دور فرما دے گا مصیبتوں کو دور فرما دے گا وہ جو تنو بدنی پتھر وہ دواؤں کی برکت سے ہٹا سکتا ہے اور وہ جو مچھلی کے پیڑ سے سید نہ جونس کو باہر نکال سکتا ہے یقیناً اپنی ہر مخلوق کی تقاضے کا دور کرنے کے قادر ہے ان کی پریشانیوں کو مٹانے کے قادر ہے اس لیے جو فال لما یرید ہے وہ علاۃ لشیء قدیر ہے وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے فرما دیتا ہے واللہ غالب الامر ہی ولکن اکثر الناس لا يعلمون وہ اپنے ہر امر پر غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی اس حقیقت کو نہیں جانتی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں جھک کر توبہ اپنے گنا سے نجات حاصل کرنے کی بھی دے وا پھر کسی پر سوال ہو تو شیر پڑا رہے تھے کسی پڑی جا سنامے ہماری مطلب کر دیجیے نے ادبی محفل اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کے پاس یہ صلاحیت ہے یا کسی پڑی ہے کہ ہمارے محبوب کو ہمارے حال کی اطلاع دے کہ ہمارا محبوب ایسا ہے کہ نہ ہوں دا اور نہ ہمیں بُلاتا ہے تو اس کے بغیر نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ کہیں جین اس کو نہیں آتا